روحمانے پارے سورہ حشر کے یہ جی پہلے رکو ہے یہ رکو آپ نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر گیارہ تک کے آیتوں پر مشتمل ہے سورہ حشر ہجرت کے بعد نازل ہونے والے سورتوں میں سے اس سورہ مبارکہ میں 3 رکو 24 آیتیں ہیں سو پینتالیس کریمات حروف ہے اس سورہ مبارکہ کا جو شانی نزول ہے یا پس منظر ہے احادیث میں مفسرین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حوالے سے جو روایت نقد فرمائے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف عزت فرمائی تو یہاں پر پہلے سے موجود اہل کتاب کی جماعتوں کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی ایک تو یہ کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے اور دوسرا یہ کہ اگر باہر سے ہم میں سے کسی بھی فریق کے خلاف کوئی گروہ حملہ اور ہوا تو ہم مدینہ کے رہنے والے باہر سے حملہ اور ہونے والوں کی مدد نہیں کریں گے اگر ہم آپس میں ایک دوسروں کی مدد نہ کریں تو کم از کم باہر سے حملہ اور ہونے والوں کی مدد نہیں کریں گے اس پر دونوں فریقوں یعنی مسلمان اور آلی کتاب کے آپس میں دستخط ہوئے معاہدہ ہوا ٹے پایا لیکن ان لوگوں نے ان معاہدوں کے پیچھے خفیہ طور پہ جا کر کے مکہ کے سرداروں کے ساتھ تعلقات قائم کیے اور ان کے ساتھ باقاعدہ ایک معاہدہ ہوا ان کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان لوگوں کے ہر شفیوں کا پتہ چلا اور ساتھ ساتھ ان لوگوں نے کئی مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف بہانوں سے بلا کر شہید کرنے کی ناپاک جسارت بھی کی اپنے طور پہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے سے بھی یہ لوگ باز نہیں آتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے خلاف مسلمانوں کو جہاد کرنے کا حکم دیا یہ لوگ کئی صدیوں سے یہاں پہ آباد تھے اور ایک جگہ آباد ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے ارد گرد ایک محفوظ اور مضبوط حصار بنائے رکھا تھا چار دیواری بنائے رکھی تھی فصیق قائم کر دی تھی ان کو یہ بھی تسلی تھی کہ کوئی ہمارے آبادی کے اندر ہماری مرضی کے بغیر گس نہیں آ سکے گا اور مسلمانوں کے جو طاقت تھی وہ اس درجے کی نہیں تھی وہ ان کے اس فصیل کو توڑ کر ان کے اندر داخل ہو اور یہ لوگ بڑے سرمایہ دار تھے مالدار تھے ہر لحاظ سے لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور مسلمان ان پر حملہ آور ہونے لگے تو ان لوگوں کی ہوا اکڑ گئی اور یہ لوگ اپنے آلہ کے چھوڑنے پہ امادہ ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے ان اموال کا مسلمانوں کو مالک بنا دیا یہ وہ موقع ہے جس کو پہلا حشر کہا گیا یعنی پھیلا وہ دن کہ جس میں ان کو یہاں سے بکھرنا پڑا نکلنا پڑا دوسرا حشر ان کا ہر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا کہ جب ہر عمر انہوں نے ان کو خیبر سے بھی نکال دیا اور عربک کی سرزمین سے باہر دھکیل دیا ان کو اور تیسرا حشر اور آخری حشر جو ہے وہ ان کی قیامت کے دن ہوگا کہ جب ان تمام بکے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا سنانچہ ارشد ہے جسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد حبان نہایت رحم کرنے والا ہے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں وہ عزیز الحکیم اور وہی ہے زبردست حکمت والا چنانچہ اس کے زبردست غلبہ اور حکمت کے آثار میں سے یہ واقعہ ہے جو آنے والے آیاتوں میں ہے اللہ و ذات ہے اخرج الزین کہ جس نے نکال دیا ان کو جو منکر ہے من اہل کتاب اہل کتاب میں سے من دیارہم ان کے گروں سے لِاوَلِ الحش تھیلِ حشر کے دن مَا ظَنَمْتُمْ اَنْ تم نے یہ سوچا بھی نہیں تاکہ وہ لوگ نکلیں گے وَظَنُنُوا اور وہ خیال رکھتے تھے اَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ یہ کہ ان کو بچائے رکھے گا ان کے قلے من اللہِ اللہ سے من لم پھر پہنچا ان پر اللہ جہان سے ان کو خیال بھی اور اس طرح سے روبا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کے داغ بیٹھا دی روب بٹھا دیا یوحبون دی کہ وہ اجاڑنے لگے اپنے گھر اپنے ہاتھوں سے آئی دل من اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے پکڑ ایک آنکھ رکھنے والوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جب مسلمانوں نے ان لوگوں کے قلعے کے محاصرہ کیا تو ان کو دس دن کی مہلبت دی کہ بھائی یا تو اس علاقے کو چھوڑ دو یا پھر جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ ان لوگوں نے اس دس دن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے گھروں کو گرانا شروع کر دیا اور اللہ کے رسول سے کہا کہ ہم یہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہیں بس ہمیں ہمارا سامان لے جانے دیں تو اس سے انہوں نے وہ جو گھر بنائے رکھے تھے اس مجھ سے کہ یہ گھر ہمیں محفوظ رکھیں گے اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے اپنے ہاتھوں سے ہی توڑنے لگے اللہ فرماتا ہے کہ اے نگاہ رکھنے والوں اس سے عبرت حاصل کرو کرولہ مل جائے اور اگر نہ ہوتی یہ بات کہ لکھ دیا تھا اللہ نے ان پر جلا ہونا تو اللہ في دنیا تو ان کو عذاب دیتا دنیا میں وہ لہ آخرت عذاب النار اور آخرت میں ہے ان کے لیے آگ کا عذاب ذہنی کہ یہ اس لیے بے اللہ شاہ اللہ کہ وہ مخالف ہو اللہ کی اور رسول ہو اور اس کے رسول کی اور شاخ اللہ اور جو ہو مخالف اللہ کا تو فن اللہ شدید العقاب اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے ایسے مخالفوں کو ایسے سخت سزا ملتی ہے پھر اللہ کی طرف سے نہ خطا تم ملتی نہ درخت اور اپنے جڑ پر حکم اللہ اللہ سے جب وہ لوگ قلعہ ہو گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ان کے درخت کاٹے جائیں اور باغ اجاڑے جائیں اس وجہ سے کہ ان لوگوں کے میں مسلمانوں کا روپ بیٹھ جائے اور یہ اللہ کے حکم سے تھا تو اللہ تبارک و تعالی اسی کا تذکرہ فرماتا ہے کہ مسلمانوں نے یہ تقریب نہیں کی بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے روح سے تھا اور اسلام اور مسلمانوں کے ٹھکانوں کو نقصان پہنچانا یہ فساد فل عرض کے زمرے میں نہیں آتا اس لیے کہ فساد فل عرض کے لیے تو انہوں نے اپنے وہ ٹھکانے قائم کیے ہوئے جس میں محفوظ اور قلعہ بن ہو کر یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں کرتے رہتے ہیں اور منصوبے بناتے رہتے ہیں تو ان لوگوں نے جو قلعہ بند آبادی بنائے رکھی تھی یہ اصل میں ایک طرح کا مورچہ تھا جس کا استعمال انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کرنا شروع کیا اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ ان کے اس قلعے کو اجاڑا جائے اور ان کے ان لگائے ہوئے کو کاٹ لیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے فاصقین اور تاکہ نفرمان رسوا ہو کے رہیں اور ہم افا اللہ والا رسولی ہی اور جو مال کے لٹا دے اللہ نے اپنے رسول پر منہم ان میں سے ہماج تم آلے سو تم نے نہیں ہے اس پر من خیرن کاب اور چاہے قدیر اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قادر ہے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے عزت دی اور کافروں کو اللہ نے ذلیل کر دیا چنانچہ جو در چھوڑ دیے گئے اس میں مسلمانوں کے ایک کامیابی اور کفار کو غیر میں ڈالنا ہے کہ یہ مسلمان اس کو استعمال کریں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ ہم نے خصوصی طور پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پہ انعام کیا کہ جنگ نہیں ہوئی اور مسلمانوں کے ایک نوٹس سے خوف زدہ ہو کر یہ لوگ وہاں سے بات کرے ہوئے تو اب جو مسلمانوں کے ہاتھوں مالک غنی مت آیا اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ما افا اللہ علی رسول کے جو مال لٹایا اللہ نے اپنے رسول پر من اهل القرى بستی والوں سے فللہ سبو اللہ کے لیے ہے وللرسول و اس کے کی رسول کے لیے ولذ قربا قرابت والوں کے لیے ولیتام اور یتیموں کے لیے اور مساکین اور محتاجوں کے لیے وابن السبیل اور مسافروں کے لیے کہ لا یکون دورتن بین الاغنیاء منکم تاکہ نہ لینے دینے میں دولت مندوں کے درمیان تم میں سے تاکہ یہ مال تم سے صرف اغنیہ کے درمیان چکر کاٹتا ہوا نہ رہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس مالکے کو غریب اور مسلمان غریب مسلمان اور غریب وہ مسلمان کے جو سفر میں ہو جو یتیم ہے اور جو مسکین ہے حکم دیا کہ ان میں تقسیم کر دیا جائے اورتا رسول الفظو ہوں اور جو تم کو رسول دے سو اسے لو تو محاؤ کمان ہو اور جس سے تمہیں وہ منع کر دے سو اسے رک جاؤ اور اللہ سے درو ان اللہ شدید الخاب بشک اللہ تبارک و تعالیٰ کا آزاد بڑا سخت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نا کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی سخت عذاب مسلط نہ کر دے گی دل فخراجرین ان فقراء مہاجرین کے لیے دیارہم جو نکالے گی ان کے گھروں سے وہ ام والم اور جو محروم کر دیے گئے ان کے مالوں سے یہ اللہ جو ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل رسامندی بہن سرون اللہ و رسول اور جنہوں نے مدد کی اللہ کے اور اس کے رسول کے بولا کہ یہی وہ لوگ ہیں بھی جو سچے ہیں یوں تو اس مال سے عام مسلمانوں کی ضروریات اور خواہش متعلق ہیں لیکن خصوصی طور پہ ان اثار پیشہ جان ساروں اور سچے مسلمانوں کا مقدم ہے جنہوں نے محض اللہ کی دی اور رسول کے محبت اور اطاعت میں اپنا گھر بار اور مال و دولت سب کو خیرآباد کہا اور بالکل خالی ہاتھ ہو کر وطن سے نکل آئے تاکہ اللہ اور رسول کے کاموں میں آزادانہ مدد کر سکے تو اللہ تبارک و اطادہ فرماتے ہیں کہ اس میں سے ان کی مدد کو مقدم رکھا اچھا جائے بلدین تب ادار ابل اور وہ لوگ جنہوں نے پکڑ رکھے ہیں گھر اور ایمان من میں ان سے پہلے اس گھر سے مراد ہے مدینہ طیبہ اور یہ لوگ انصاری مدینہ ہے جو مہاجرین کے عمل سے پہلے ہی مدینہ میں سکونت پذیر تھے اور ایمان اور احفان کے راہوں پر بہت مضبوطی کے ساتھ مستقیم ہو چکے تھے اللہ تبارک و کی تعریف فرماتا ہے کہ ولدین اور وہ لوگ تبدار و ایمان جنہوں نے پکڑ رکھے ہیں یا بنائے رکھے ہیں اپنے لیے گھروں کو بھی والایمان اور جنہوں نے قبول کیا ایمان بھی من قطر ان کے مدینہ آنے سے پہلے یہ من حاجم وہ محبت کرتے ان سے جو ان کے طرف عزت کر کے آئے بول یہ فی فیسور حاجت اور جو نہیں پاتے اپنے سینوں میں کوئی تنگی مما اس سے اتو جو مہاجرین کو دی جائے بلکہ وہ اسی رکنا اعلیٰ اور وہ مقدم رکھتے ہیں ان کو اپنے جان سے ورنہ اکانا بھی خصاصا اگرچہ ہو ان کو اپنا بھی اس کی ضرورت یعنی وہ اپنی ضرورت کی چیز بھی ان مہاجرین مسلمانوں کو دینا زیادہ پسند کرتے ہیں اور میں یو کا اور جو بچا لیا گیا اپنے نفس کی لالش سے فولہ کو منفلحوم سو وہی لوگ ہیں کامیابیوں سے ہمکنار ہونے والے جاؤوا من اور وہ لوگ جو آئے ان کے بعد یقولونا یہ کہتے ہوئے کہ ربنا لنا اے ہمارے رب بخش دیجئے ہمیں بولے اخبار اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی سبقونا بالایمان جو ہم سے پہلے ایمان میں داخل ہوئے ولا تج الفی قلوبینا اور نار رکیے ہمارے دلوں میں غلم حسب ال امن ان لوگوں کے بارے یا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ربنا ربانہ ہمارے رب انعف الرحیم بشکتو ہی ہے نرمی کرنے والا رحم کرنے والا یعنی ان مہاجرین اور انصار کے بعد عالم وجود میں آئے یا ان کے بعد حلق اسلام میں آئے یا مہاجرین ثابقین کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ان مخلصین کو بھی اس مالفے کے تقسیم کے دوران یہ میں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کی بھی دلچوئی کے لیے مالفے میں سے حصہ نکال کر کے ان کو دینا چاہیے اس لیے کہ انہوں نے بھی اللہ کے رضا کے لیے اللہ کے رسول کے ساتھ اپنی وابستگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے گھر بار کو چھوڑا لہذا اس مالفے میں سے ان کی بھی حوصلہ افزائی کی جائے. واخو تبنا الحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم نفر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لا يخرج الا ان اخرجتم معكم اٹھائی سے پاری حشر کے یہ دوسری رقو ہے یہ رقو آیت نمبر گیارہ سے لے کر آیت نمبر اٹھارہ تک کے آیتوں پر مشتمل ہے یہ پورا رکو اس وقت نازل ہوا تھا جب رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلۂ بن الزیر کو مدینہ سے نکل جانے کے لئے دس دن کا نوٹس دیا تھا اور ان کا محاصرہ شروع ہونے میں کئی دن باقی تھے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنی نذیر کو یہ نوٹس دیا تو عبداللہ بن اوبئی اور مدینہ کے دوسرے منافق لیڈروں نے ان کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم دو ہزار آدمیوں کے ساتھ تمہاری مدد کو آئیں گے بنی قریضز اور بنی غسان بھی تمہارے حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے لہذا تم مسلمانوں کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ اور ہرگز ان کے آگے ہتھیار نہ ڈالو یہ تم سے لڑیں گے تو ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے اور تم یہاں سے نکالے گے تو ہم بھی نکل جائیں گے اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیاتی نظر فرمائی کہ یہ لوگ بالکل اس شیطان کے طرح چال چلا رہے ہیں کہ جب اس نے انسان کو اللہ کے ناشکری شکری پہ آمادہ کیا اور جب بندے نے اللہ کے ناشکری کی پھر یہ اس کے پاس سے ہٹ گیا یہ کہتا ہوا کہ بے میں مجھے تو اللہ کا ڈر ہے حالانکہ اگر اللہ کا ڈر شیطان کو ہوتا تو وہ اللہ کے ان بندوں کو اللہ کے نا پر نہ اکساتا آمادہ نہ کرتا یہی حال ان منافقین قبائل کے ہیں کہ یہ اس قبیلی قبیلے کو یعنی قبیلے بن نظیر کو تو ڈٹ جانے کا کہہ رہے ہیں لیکن اگر یہ ڈٹ گئے تو نہ یہ لوگ ان کے مدد کے لیے آئیں گے اور اگر یہ لوگ مدینہ سے نکل گئے تو یہ ان کے ساتھ نکلیں گے بھی نہیں اس لیے کہ یہ منافقین ان کا کام ہی یہی ہے کہ بندگا نے خدا کو ناکامیوں سے امکنار کر کے کمزور کر دیا جائے ہے کیا تونی نہیں دے گا ان لوگوں کو نافق جو دغاب ہے کہتے ہیں اپنے اگر تم کو نکال دیا جائے گا لخر محکم ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے ولانفی کم اور ہم کہنا نہیں مانیں گے تمہارے بارے احداً کسی کی بھی ابدن کبھی وہ تم اور اگر تم سے لڑائی ہوئی لنم سورم ہم تمہارے مدد کریں گے وَاللَّهُ إِنَّهُمْ اور اللہ گواہ کہ یہ لوگ غلط بیانی کر رہے ہیں یہ دل سے نہیں کہہ رہے محض مسلمانوں کے خلاف اکسانے کے لیے باتیں بنا رہے ہیں اور جو کچھ زبان سے کہہ رہے ہیں ہر گز جا کر یہ لوگ اس پہ عمل نہیں کریں گے اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں ان اخریجو اگر وہ لوگ نکالے گئے لا یخرجون رجونا نہ وہ ہرگز ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے بولے ان کو اور اگر ان سے لڑائی ہوئی لا ینصرونہم ہوں وہ ان کے مدد کے لیے نہیں آئیں گے اور اگر وہ ان کے ہوئے آ بھی گئے نہ یو ودبار تو پھیر پھر کر بھاگ جائیں گے سما یون سرون پھر کہیں مدد نہیں پائیں گے چنانچہ جب لڑائی کا کیفیت بن گیا اور قبیلہ بن نظیر مقصور ہو گئے ایسی نازک صورت حال میں کوئی منافق ان کی مدد کو لیے نہیں پہنچا اور آخر کار جب وہ نکالے گئے یہ اس وقت آرام سے اپنے گھروں میں چھپے بیٹھے رہے اللہ و کوطالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بفرض محال منافق ان کی مدد کو نکل بھی آئے جاتے بجز اس کے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کے پھیر کر بھاگ جائیں پھر ان کی مدد تو کیا کر سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ شان ہے کہ ان تم احد رعبہں فی صدورہم من اللہ البتہ تمارہ ہیبت ان کے دلوں میں اللہ کے حیبت سے بڑھ کر ہے یعنی یہ اللہ سے اپنے نہیں ڈرتے مسلمانوں جتنے یہ تم سے ڈرتے ہیں بے انہم قوم لا یفقهون اس لیے کہ وہ ایک نا قوم ہے اللہ کے عظمت کو سمجھتے اور دل میں اس کا ڈر ہوتا تو کفر اور نفاق کیوں اختیار ہاں مسلمانوں کے شجاعت سے ایسے ڈرتے ہیں اس لیے ان کے مقابلے کتاب نہیں لا سکتے نہ میدان جنگ میں ثابت قدم رہ سکتے ہیں اللہ تبارک وطن کا بھی تمہارے ساتھ نہیں لڑ سکیں گے جمع سب مل کر بھی الا فی و محسن مگر ایسے بستیوں میں کہ جو محفوظ ہو اوم یا دیواروں کی اوٹ یعنی محفوظ مرچوں سے وجہ یہ ہے بخش ہم بین ہم شدید ان کے آپس کے اختلافات اور لڑائیاں بہت زیادہ ہیں تحسب ہم جمیان آپ ان کو اکٹھا سمجھتے ہیں لیکن وہ غلوب ہم شتا ان کے دل جدا جدا ہے اس لیے کہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد ان کے پیش نظر نہیں ہے ہر ایک اپنے خواہش کی تکنیک جاتا ہے اور ظاہر بات ہے کہ ہر ایک کی خواہش اور ہوائے نفس دوسری سے مختلف ہے لہذا ان میں آپس میں اتفاق کا سوال ہی نہیں ذالک یہ اس لیے بھی اللہ کو یہ عقل نہ رکھنے والی قوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے آپس کے لڑائیاں بہت زیادہ ہے جیسے کہ اسلام سے پہلے اوس و حضرت کے جنگ ہوا کرتی تھی لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں یہ لوگ اپنے تمام تر اختلافات کو بھلا کر پر ہو جاتے ہیں اور ایک آواز ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس اتحاد سے مسلمانوں کو تاکید کرتا ہے کہ مسلمانوں جو تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے اور وہ ہے اللہ کے رضا کا حصول تمہیں ان کے مقابلے میں جائے عتم متحد اور متفق ہونا چاہیے جمع سلیل نزین ان کی مثال ہے ان لوگوں کی من ہم قریبا جو ان سے قریب ہی پہلے ہو گزرے ہیں و وبال امرهم کہ جنہوں نے چک لیا سزا اپنے کام کی ولہم لہم عزاب علیم اور ان کے لیے درناک عذاب بھی ہے علیم زمانے سے مراد بنو قینق کا قبیلہ ہے کہ اپنے غداری کا مزہ وہ چک چکے ہیں جب انہوں نے بداحد کی تو مسلمانوں نے ایک مختصر لڑائی کے بعد نکال کر ان کو باہر کر دیا اور اس سے پہلے ماضی قریب میں مکہ والے بدر کے دن سزا پا چکے ہیں وہی انجام بنی نظیر کا دیکھ لو کہ دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھوں سزا مل چکی اور آخرت کا عذاب وہ باقی ہے اللہ تبارک و تعالی کا اشاد ہے ان کی مثال ایسی ہے کہ شیپاؤں نے جس طرح کے شیطان اس قادر فر جب وہ کہے انسان سے کہ تو منکر ہو جا نہ شکری کر فلم ماں کا پھر جب وہ منکر ہوا قالا کہنے لگا انی بڑی منک۔ میں الگ طلگ ہوں آپ سے اخاف اللہ رب العالمین بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین شیطان اول انسان کو کفر معصیت پر عبارتا ہے جب انسان دام اغوا میں پھنس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے الگ اور تیرا کام سے بیزار ہوں مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے یہ کہنا بھی ریا اور مکاری سے ہوگا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود خود بھی دو زخ کا ایندھن بن جاتا ہے اور دوسروں کو بھی دو کی طرف دکے دیتا ہے اللہ کا ارشاد ہے کا نہ آ کے بتا ہوما پھر انجام دونوں, کا النار یہ کہ دونوں آگ میں ہمیشہ رہیں کاما فن خالدہ یہ اور یہی سزا ہے ظالموں کا کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے راستے میں دیوار بن کر کڑے ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جھنڈم کا ایندھن بنا دیتا ہے وہ اخرانہ